ہمارا آخری باب مزید تھی اب باب سلسلے کا اور جو ہم نے بابوں کا تیسرا گروپ شروع کیا ہے اس میں آخری باب اس کا نام ہے کیا کرنا ہے نمبرنگ, نمبرنگ, نمبرنگ کریں جی حمزہ نمبر ون سین نمبر ٹو تا نمبر تین فا نمبر چار آئن نمبر پانچ الف نمبر چھ لام نمبر سات تو سب سے لمبا ٹھیک ہے نا حروف کے اعتبار سے استف آل روٹ ایڈریس کس نمبر پہ ہے فور فائیو سیون ٹھیک لیں جی استف نیچے آپ لکھیں گے فال فا این لام کی جگہ خالی کریں گے اور تین رول لیٹرز ڈال کر پہلا لفظ بنائیں گے آئن میم اور لام اس مال ٹھیک ہے جی آپ کو پتا چلا کہ استعمال آپ کا باب ہے کا لفظ ہے چار پانچ اور سات نمبر پر پڑے ہیں جی اب ذرا ایک ہی کر کے جلدی نہیں کرنے آپ اکٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں بات بنتی اور عبد الرحمان لفظ اللہ اور سلیکٹ جی کام جی فاروق استحکام کے روٹ لیٹرز ہاں ٹھیک ہے استحکام استحکام پاکستان ٹھیک ہے جی استقبال ویری گڈ عبد الرحمان استقبال تو سنا ہوا ہے کبھی کسی کا جی استقبال کے رول لیٹرس لام استقبال جی ہیں استغفار, استغفار. کبھی استغفار. استغفار. استغفار. استغفار. ہی کبھی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا اصل لفظ ہے اس تیغ فار اس تیغ فار روٹ لیٹرس غار اور را است فار جی استعمال, استعمال وہ ہو گیا استف حام استف حام استف ہام فا ہا اور میف فہم سے استفام استحسال. استحسال. استی سال استدراع. استدراع. استدراع. وہ تو نہیں سنا ہوگا ہوگا استفسار یہ بھی صحیح استفسار سنا استف پوچھنا جی استدراج اور یعنی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں آ کے اردو جو ہے وہ آپ کی آخر درجے پہنچ گئی ہے سمجھ آ نا بہرحال جو جانے پہچانے لفظ ہیں وہ ہمارے یہ ہیں صحیح ہم نے لکھ لی الحمد للہ اس باپ کا حمزہ بھی حمزہ حمزد ہے اس باپ کا حمزہ بھی حمزہ الوسل ہے کیسے حمزہ الوسل ہے دیکھیں ذرا لفظ میں نے لکھا آپ کے سامنے اس تیغ فار حمزہ حمد السلف لام داخل کرو اس پہ کیا بنا نہیں <سؤال> پڑھا جائے گا لام کو زیر دے کے ملا کے پڑھیں گے الس تیغ فار الس تیغ فار سے پیچھے لفظ ہے سید تو الکا حمزہ جو ہے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا سید اخبار اب سید السط پڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا سید اخبار سید الاستغفار سید الاستغفار سید الاستغفار تو سننے میں لگا ہے جیسے سید الاستغفار پڑھ رہے اوکے جی تو اس کا حمزہ جو ہے وہ بھی حمزت السل ہے تو تین بابوں کو ہم نے ایک گروپ بند کر دیا ان تینوں بابوں کا حمزہ حمزت الوسل ہے بیلی کامن چیز ان میں مل گئی اب ہم نے کرنا ہے استفار سنتے ہی ماضی مظاہرے کیا بنانا ہے بالکل اسی طرح الف نکال دیں اور تا پہ زبر دے دیں تو کیا بن گیا استفال سے الف یہ نکال دیا تو کو زبر ڈال دیا اور ماضی میں آخری زبر کے ساتھ کیا استف اللہ کہتے ہیں بڑے مشکل ہیں بابو ہوئے بابو سے ماضی بنانا مزہ کیسے بنا لیتے ہیں دیکھیں آپ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ مزارے حمزہ, حمزہ الوصل ہے لہذا نہیں پڑھا جا رہا اور لکھا بھی نہیں جا رہا استف الا یسفلو استف الاسط استف علو نیچے لکھے فا لام کی جگہ خالی کر دیں ٹھیک ہے یہ میں نے خالی جگہ کر دی تو آپ کو ماضی کی کے پہلے لفظ میں تین زائد روح مل گئے یہ پہلا باب ہے جس میں زائد روح کی تعداد تین ہے اس سے پہلے اختیال میں دو دو تھی لیکن ہم نے ایک گروپ ایک ہی ان کا رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا حمزہ کامن ہے حمزد البصف اس وجہ سے ہم نے انہیں ایک گروپ میں بند کیا ہے استفلا یس جی استعمال سے کیا بنے گا ملا یس تاملو استعمال یس تاملو گردان استعمل سیر کرے است ملتی مل تون استا ملتو استا ملنا یس تامل یس تاملانی یس تامل تستا ملانی استعمال کیا اس لفظ کو جملے میں میں نے اس لفظ کو جملے میں استعمال کیا ایستا ملتو, ایستا ملتو, ایستا ملتو تسلی سے تسلیس ہے استا مل تو ہاضل ہاں ہاضل لفظ لاتی ٹھیک ہے اسی طرح بکس میں سوالات لکھے ہوتے ہیں کہ نیچے دی گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں وہ فیلر آ آجتا ہے فیل عمر بھی بنائیں گے ان اللہ ہم تو استا ملتو حاضر لفظ میں نے اس لفظ کو جملے میں استعمال کیا اوکے جی جی فروخ استحکام سے ماضی مزارے کیا بنے گا زبر دیتے بس اور بیم پہ زبر بولتے منہ اور ماں یس کے منہ حسن استقبال استقبلا یس حسن استقبال اس استغفار استغفرا تخلو استفام اسماعیل استحفار سے ماضی مظاہرے بنا ہے استخفرا یسرا سے کردار ذرا کر دے تم سیکنڈ استغفر استغفار کے معنی ہوتا ہے بخشش مانگنا معافی مانگنا استفرو میں معافی مانگتا ہوں معافی کسے مانگنی ہے ٹھیک ہے سر استفر اللہ اکثر آپ اللہ یہ ہے کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں شاہ روز لفظ آپ کے سامنے آیا اس تک بار استفال کا لفظ ہے ٹھیک ہے رول ایڈرس بتا دیں ذرا جلدی سے کاف با ربر سے یہ نکلا کبر ہوتا ہے تکبر تو اس کے معنی ہے تکبر کرنا ماضی مظاہرے کون بنائے گا اس کا شباز اس تکبرا میر یس سے جمع کا سکھا کیا بنے گا یس تک برونا ایکسیلنٹ کیا مطلب ہوگا اس کا یس کا وہ سب تکبر کرتے ہیں آپ کو پتا ہے دعا کے مانا کیا ہوتے ہیں مانگنا تو مانگنا کس کا حق ہے کسے مانگا جائے ٹھیک ہے تو مانگنا صرف اللہ سے چاہیے اور مانگنا یعنی دعا کرنا بھی عبادت ہے عبادت کس کی ہوتی ہے صرف اللہ کی ایسے ہے نا تو مانگنا بھی اللہ سے ہی ہے کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے بھی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یس وہ تکبر کرتے ہیں ان عبادتی میری عبادت سے یعنی مجھ سے مانگنے سے کالا ربو کو اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو استجب لکم میں تمہیں رسپونڈ کروں گا یس تک بیرون ان عبادت جملہ کس کا دوست ہے موصول کا اللہ زینا آ گیا جو اللہ زینا کے پہلے ان آ جائے تو اللہ زینا کیا بن جائے گا اللہ زینہ اللہ نے ان تک بیرون ان عبادتی یقیناً وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں مجھ سے مانگتے نہیں ہیں اللہ نے فرمایا سید خلونہ سید خلونہ وہ داخل ہوں گے سین مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے سید خلونہ وہ داخل ہوں گے کہاں جہنمہ جہنم میں بس آخری لفظ پہچان کر دیں اور اباپ کا سلسلہ ختم داخری اینا. آواز کون سی آ رہی ہے, اینا. اینا کی آواز کس کی ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں اینا کی آواز جمع مذکر کی آواز جمع مذکر جمع مزکر کون سا مرفوع منصوب مجرور منصوب یا مجرور منصوب ہے یا مجرور ہے اگر یہ مجرور ہے تو مجرور ہونے کی دو وجہ پیچھے حرف فر ہے پیچھے مضاف ہے جہن مضاف نہیں بنتا تو پھر منصوب ہے ٹھیک ہے داخر کے مانا ہے زلیل و رسوا جلدی بتائیں حال ان لذینہ ان عبادتی سید ہلونہ جہنم داخرین بے شک وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں مجھ سے نہیں مانگتے سید ہلونہ جہنم داخرین وہ جہنم میں زلیل و رسوا ہو کر داخل مانگا یار اللہ سے اور مانگنا ہے مانگے؟ کون, ہے؟ کون میری ضروریات پوری کر سکتا ہے ان تینوں بابوں کو ایک روپے بند کر لیں ان کی مشترک چیزوں پہ لکھیں تینوں کا حمزہ حمزت الوصل تینوں میں علامت مزارے زبر کے ساتھ اور مزارے میں زیر کے ساتھ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ شاء تعالیٰ اگلے لیکچر میں ان تمام بابوں کے ساتھ ہم مزید کچھ کریں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ کیا کریں گے وہ آپ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے و ابھی نے دیکھا اشد اللہ الہ الا استغفرک و اللہ انتا